بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اؤذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحان صحان رب, رب العزت عماءفون وسلم المرسلیم و الحمد والحمدللہ رب العالمین العلوین علی علیہ عسّی دینا محمد و علیہ علسِ دینا محمد وبارق وسلم کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر فرشتوں جیسی صفت بھی رکھی ہے اور حیوانوں اور جانوروں جیسی چیزیں بھی اس میں جس چیز کی زیادتی ہوتی ہے انسان اس طرف کھو جھکتا ہے پرشتوں والی صفت اس کے پر غالب آتی ہے تو یہ نیک اعمال کی طرف آگے پڑتا ہے اچھے اعمال کرتا ہے اس کے اندر نورانی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور حیوانوں والی چیز وہ خصلتیں اس کے اندر جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر حیوانی صفات حیوان کیا کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں کسی چیز کا پابند نہیں رہتا کھانے پینے میں حلال حرام جائز ناجائز رشتوں میں ماں بہن کا فرق بیوی بی بی بیٹی اس طرح کی کوئی چیزیں ان کے سامنے نہیں ہوتی اور شرم و तरह اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جہاں چاہے پیشہ پاکانہ حیوان کر دیتا ہے تو یہ چیزیں اس میں انسان اور آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر پھر شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں نافرمانی ہی نافرمانی چلو ہیوان تو کچھ کام کرتا ہے مگر اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے کسی کی کھیت میں منہ ڈال دیا کسی کی دکان سے کچھ کھا لیا تو فائدہ یہ ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی تھی یا اسے ضرورت تھی اس کے پیٹ میں وہ چیز چلی گئی اس کا فائدہ اسی طرح حیوانوں میں کچھ حیوان ہوتے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس میں ان کا کچھ فائدہ بھی نہیں رہتا زہریلے جانور ڈس لیے کاٹ لیے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ادھر آپس سامنے والے کا نقصان ہو گیا کھیت میں منہ ڈالا دکان میں جا کر کھایا تو وہاں بھی دکان والے کا کھیت والے کا نقصان ہوا لیکن اس کا فائدہ ہوا اس کا پیٹ بھرا اس کی بھوک مٹی لیکن ادھر جو ہوتے ہیں جانور جو जानवर ہوتے ہیں زہریلے جانور ہوتے ہیں وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اس میں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے کہ دوسری طرف نقصان ہی نقصان ہے پریشانی ہی پریشانی اب سانگ ڈس لے بچھو کاٹ دے انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان جب سرکشی کرتا ہے تو اور آگے بڑھتا ہے اور اپنا فائدہ بھی نہیں دیکھتا لیکن دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں سرکشی میں آگے بڑھتا آ ہاں چلا جاتا ہے کبھی کسی کے مال پر ہاتھ رکھتا ہے کبھی کسی کی جان پر ہاتھ رکھتا ہے کسی کے اہل و اولاد پر ہاتھ رکھتا ہے اس طریقے سے انسان حیوانوں سے بڑھ کر شیاطین الجنی و انس اللہ فرماتے ہیں شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی, بھی ہوتے ہیں تو ویسے ہی انسان نما شیطان بن جاتے ہیں اب دنیا ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ لوگ پریشان ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے حیوانی شہوانی شیطانی یہ چیزیں اب روحانی نورانی کم ہوتی جا رہی ہے اس لیے سکون نہیں ہے چین نہیں ہے آشتی نہیں ہے امن نہیں ہے جہاں دیکھو جسے دیکھو پریشانی ہے خوف ہے ہراس ہے ڈر ہے یہی ماحول ہے لیکن جب دوسری طرف دوسرا ماحول غالب آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارتیں بھی دی ہے کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی فلا مقام سے فلا مقام کو جائے گی لیکن اسے کسی کا کچھ خوف نہیں ہوگا نہ مال کے سلسلے میں نہ اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں تو اس طریقے سے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پر محنت کر کے ایک ماحول بنایا تھا تو مدین پاک کا ماحول کتنا اچھا بنا سبحان اللہ سب کے اندر خیر خواہی سب کے اندر ہمدردی سب کے اندر سلا رحمی یہ چیزیں آ گئی خود بھوکے رہیں لیکن دوسروں کو کھلائیں واقعہ مشہور ہے مہمان آ گئے جو مہمان کو لائے وہ بیوی بی سے پوچھ رہے ہیں دیکھو اللہ کے مہمان ہیں सच सच बता देना कुछ भी नहीं छुपाना जो कुछ के है वो रख देना बीवी ने कहा मैं क्या छुपाऊ बच्चों के लिए कुछ चीजें खाने की हैं अभी तक शोहर कह रहा है बच्चों को दिल बहला कर सला देना और जो कुछ है वो मेहमान के सामने रख देना और उस जमाने में ये ट्यूबलाइट है سرچ لائٹ ہے مرکوری لائٹ ہے اس طرح کے لائٹ نہیں ہوتے تھے چراغ ہوتے تھے تو شوہر کہہ رہے ہیں چراغ میں جو بتی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے اس کو درست کرنے کے طور پر ویسا کرے جیسا اس کو کیا کر دینا اس کو بجھا دینا اللہ اکبر چراغ دیکھیں گے بچے تم لوگ تم نے چراغ کو تو معلوم ہوتا کیا کر सब हाईटेक जमाने के पूरे भी बटन डालते सिलगना हमारे बचपन में हमारे घरों में चराग जलते थे क्या चलते थे रोजा आना चराग को क्या करना चुननी निकाल कर कोसना काली हो जाती थी बत्ती जल जाती थी तो उसे काट कर फिर ऊपर कर बराबर करना चराग में तेल डालना मेहराव में उसे उठाकर बराबर रखना ये रोज का काम मालूम क्या क्या तुम्हें चूल्हा कब तुम्हें जला है क्या फूकनी से फूके ही क्या लकड़ी कभी चीरे है क्या टाइम टाइम से घंटी बजते ही दस्तर खान तैयार बिस्मिल्ला खाना खाना उठ को जाना अल्लाह ऐसा आराम का जमाना दे दिया है, है? कुछ भी नहीं है औरत भी वैसे छोड़ेंगे खाली मिक्सी का बटन डाल वाशिंग मशीन का बटन डाल मिक्सी फिरती रहती ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन फिरती रहती एक मसाला पीसने का नहीं एक सिल बता उसमें कुछ करने का नहीं सो अब तो रोटी रो भी रेडीमेड आ गई है क्या खाली ना को तबे में सेक लेना सो गर्म कर लेना सो अल्ला इतनी सहूलत इतनी राहतें हो गई है घरों में اللہ معاف کہے اتنی ہی بیماریاں بڑھ گئی ہیں کیا ہو گئی بھائی اب کیا ہے بدن میں کیلشیم نہیں ہے بدن میں طاقت نہیں ہے بدن میں خون میں کمی ہے یہ ہے وہ نہیں ہے اللہ ایسا ہو گیا ہے پرانے زمانے کی عورتیں محنت کا کام کرتی تھی مجاہدے کا کام کرتی تھی جس کی وجہ صحت اچھی رہتی تھی बदन का पसीना निकलता था हाथ पैर मजबूत रहते थे बड़ी बड़ी उम्र की औरतें भी माशा मजबूत रहती थी अच्छा मजबूत कटमस्त रहती थी आज जवान जवान बच्चियां बुड्डियां हो गई हैं क्या उठे तो बैठने नहीं बैठे तो उठने नहीं इधर खबर में दर्द कहते उधर पाव में दर्द कहते अल्लाह सर से रहो पाऊ तक ये छूटे तो वो दर्द वो छूटा तो ये दर्द की काम करे तो इतना क्या तू भी करे तो झाड़ने का भी नहीं पीसने का भी नहीं कपड़े खुपूसने का भी नहीं अब क्या करेंगे बोलो घर में चाहते ही ए चल रख रहा था पूरा उसमें रहकर आदत डाल लिये एक खतरा पसीना भी नहीं निकला तो बदल से सेहत कैसे होंगी अब बड़ा खराब बयान है बात का پورا ہمارے بارے میں بول رہی کیا تم دوسرا بولیں گے اگر تو یہ ٹاپ شروع کر ڈالے ہی گھر میری ماں اور بہنیں سنو ہمارے کو تعجب ہوتا تھا جب ہم عالم کورس پڑھتے تو کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہوتا تھا العلم و علمان علم العدیان و علم ال ابدان کر کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک دین کا علم ہے ایک بدن کا علم ہے اس وقت پڑھ لیے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ کئی کو بدن کے علم کے بارے میں بولتے ہیں گھر کر کیا کہ بول رہے ہیں لکھ ڈالے ہیں سمجھ گئے لیکن دیکھو اللہ علیہ ان کے دلوں میں تخوہ نہیں کیا ان کو دین کی باتیں معلوم نہیں کیا ان کو آخرت کا خیال نہیں کیا سب بھی رہتے ہوئے یہ چیز لکھے ہیں تو جیسا دین کا علم جاننا ہے ویسے ہی بدن کا علم تو بدن کی صحت یہ نعمت ہے بدن کی حفاظت یہ ضروری ہے صحت کو برقرار رکھنے والی چیزیں کیا ہیں اس کا جاننا ضروری ہے صحت کو خراب کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں اس سے بچنا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے اللہ کی نعمت ہے اس کو نعمت کہا گیا وہ بھی نعمت رمبی ایک جگہ فرمایا گیا اللہ کی نعمت کو بیان کرو دوسری طرف فرما سم الۃ السلّیوم دین العیم کہ اس دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس لیے صحت نعمت ہے اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اس کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے تو میرے حال میں یہ بولا تھا کہ انسان کی طبیعت اچھا ایک طرف چلتی برائی کی طرف چلتی یہ اس کی فطرت میں ہے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اس دوسرے چیز کو غالب کر دیتے ہیں اس لیے انسانوں کی طبیعت اچھائی کی طرف چلتی ہے نیکیوں کی طرف چلتی ہے لوگ نمازوں کو آ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں خیر خیرات کر رہے ہیں یہ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ رمضان جب پہلی رات آتی ہے تو کل بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ سرکش شیاتی ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اس لیے برائیوں سے انسان فطرتن بچتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سنو ایک عجیب و غریب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ یونادین منادین یا باغ اقبل و یا باغیل الشر اکثر کیا ہوتا ہے اور اللہ کا منادی پکارنے والا پکارتا ہے وہ کیا پکار رہا ہے اے خیر اور نیکی کے طالب خیر کو چاہنے والے نیکی کو چاہنے والے قدم بڑھا کے آگے آ تو نیکیوں کی طرف بڑھ کر آ اور اے بدی اور بدکاری کے شائق برائی کے کرنے والے برائی کے چاہنے والے رک جا آگے نہ اللہ آبر یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی طرف سے بہت سے بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو یہ وہ اتقاع اللہ ہیں اللہ کی طرف سے آزاد کیے جانے والے جیسے حکومتیں اعلان کرتی ہیں آج اتنے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا آج اتنے جیل میں رہنے والوں کو چھوڑ دیا گیا کہ کیا بات ہے ہاں خاص بات ہے ہماری خوشی کا دن ہے فناہ یادگار دن ہے اس لیے اعلان ہوتا ہے لوگوں کو قید سے چھوڑا دیا گیا اللہ جل جلو رمضان میں آزاد فور مارے جہنم سے چھٹکارا فور مارے اب یہ جو بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے آواز دیتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اے برائی کے چاہنے والے اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ قدم مت بڑھا اب سوال ہوتا کیا حضرت ہمیں یہ آواز ہی سنتے نہیں نا یہ کون بولتے سیے یہ کب بولتے سوئیے یہ کہاں بولتے سوئیے آج تک کیا بھی سنے نہیں نا ہمیں سمجھ گئے دوسری چیزیں سو معلوم ہو جاتا فوراً آج کل سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے کس پہ آ جاتا ایک لہجے میں ادھر یہ ہوتا کہتے ادھر وہ ہوتا کہتے ادھر انہیں آتا کہتے ادھر جاتا کہتے सब भी चीजें मालूम हो जाती वाह हले तो वाट्सअप हले तो सबसे बड़े मौलाना अजिब सबसे बड़े मुफ्ती साहब कौन हजरत मौलाना मुफ्ती गूगल साहब <laughs> कौन अब वाह कौन सा मसला होना तो कौन सी बात होना तो गूगल में जाकर सर्च कर लिया किसमें गूगल में, में। कल बोलिया नहीं अबी रमजान का चांद कब दिखता वो भी आगा है अब वाह अभी नहीं हुआ वैसा होगा है क्या चीज भी देगा तो इसमें सर्च कर लिया उसमें सर्च कर लिया अब जो फरिश्ता ऐलान करना सो कहां जाकर सर्च करिए बोलो गूगल <laughs> में जाकर सर्च करेंगे कि किसके ने जाकर पूछेंगे कि सुनो अल्लाह वाले इसको समझाते हैं। कैसे इस ऐलान का जो असर होता है وہ اسے اعلان کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ اثر کیا لوگوں کی طبیعت نیکی کی طرف چل رہی تو فرشتہ اعلان کر رہا ہے اے نیکیوں کے کرنے والے قدم آگے بڑھا تو اس اعلان کا اثر ہے کہ لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں نیکیوں کی طرف آ رہے ہیں اے برائی کے شائخ برائی کے چاہنے والے رک جا उसका असर है कि लोग बुराइयों से बच रहे रमजान में ऐसे वैसे काम नहीं करते ऐसी वैसी जगह नहीं जाते ये उसका असर है छा अब हमारे को आवाज सुनाई देती नहीं देती इससे बहस नहीं है बहुत सारी चीजें होती है उसका असर होता है अपना क्या वो कैसा हजरत कर डॉक्टर कहने गए टेस्ट करते ही तुम ना शुगर है क्या क्या शुगर है करते ही बैग ले लग जाती है डॉक्टर साहब इसमें डालो कर दिखाओ करते किलो है कितने ग्राम है पूछते क्या बोलो ना कौन तुम बोलते क्या देखो डॉक्टर साहब शुगर है बोल रहे तो तब वाह दूसरे मिनट में चाह पीछी नक्को मंजे फिक्की चाह क्या आजकल देखो कैसा जमाना आ गया हाफ शुगर अल्लाह पर यह तेरे सब बात पूछते थे क्या पहले से भी क्या की बना कर रखते थे अब बोल को खा लेते थे सब भी हजम हो जाता था अब इतने नखरे مجھے ٹڈ پانی ہونا مجھے کمکم پانی سکر مکا سکر बोलने की देरी چکر ارکی, یا, آگیا, تو دری तो گ अमन्ना सलम नागरक फौरन मान लेते दूसरे क्लम है शुगर नको मुझे नको मैं चाह पीती नहीं भाई फिक्की चाह पीती अल्लाह बता तो डॉक्टर की बात को होता यकीन आ गया ना बोलते ही शुगर है क्या तो बी पी है क्या तो फिक्का सालना फिक्का शेरवा शुरू भाई ये अल्लाह रसूल के बाद पर यकीन आता क्या बोलो اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو مغرب کے وقت گھروں میں رکھو اس وقت ایک دوسری مخلوق گھومتی ہے پھرتی ہے جنات وغیرہ سمجھتے ہیں شیاتی وغیرہ اب مغرب ہوتے باہر چھوڑتے ہمارے بچوں سے بھی گلی میں کھیل لوگ باہ نہیں نہیں سو کھیلنا سو بھی رات کچھ یاد آتے سو جب گلی میں کھیل کو کیا ہوتا रात को बच्ची आकर सुमक चमक को उठी ये जोर जोर से रोई घंटे घंटे रोती है किताब संभाले तो संभलती नहीं है हाँ उसका असर हुआ है किसका असर जिन्ना तो शयातीन का असर हुआ है मई बोला तो क्या भी नहीं रसुल्ला फुरे अपने घरों अपने बच्चों को घरों में रखो रखने के टाइम नहीं रखते ये होगा वो होगा क्या की साया होगा क्या की छोक होगा ये सब تو اس لیے ایک مثال یہ حدیث سنا رہا ہوں مائیں توجہ سے سنو آج بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دیتے ہیں سمجھ لیں ان پر پابند رہو ان کا دعاؤں کا اہتمام کرو آفیت سے رہیں گے صحت سے رہیں گے بے موقع باہر جانا عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر بھگ, بھگ بھگ بھگ بھگ کر کے ایسی خوشبو آج بہت افسوس کی بات ہے اچھی اچھی عورتیں دین دار گھرانے کی سمجھے جانے والی پورا برخہ بھی پردہ بھی سوپی رہتا اسپرے دیکھے تو اللہ ہو آدھا کلو میٹر تک جاتی آو اس کی خوشبو ویسی بھگ, بھگ بھگ بھگ کر مار لگ جاتی کیا تمہیں شرم ہے حیا ہے क्या करने کسے हैं مار کو کسے کیا کرنے جاتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ लानत ہے اس عورت پر جس کو کوئی مرد دیکھے اور یہ نظارہ بنے دیکھنے کے واسطے تو بہت تو بات سمجھ رہے ہیں لال لاہ نازرا المنظوری لگ تو اٹریکشن ایسی چیزیں اپنے لباس کے ذریعے سے اپنی خوشبوؤں کے ذریعے سے اپنی اداؤں کے ذریعے سے یہ سب برا انجام پہے. پہ لے جائے گی یاد رکھو اس لیے یہ اسپرے مار لگ عورتیں جانے کا یہ کب سے شروع ہوا برقع جو ہے اللہ اکبر اللہ کی پناہ برخہ اندر کے لباس کو چھپانے کے واسطے اب برقے دیکھے تو اللہ اکبر تو برقع کیا بولنا اسے برخہ ڈھیلا ڈھالا ہونا سیدھا سادہ ہونا پورا بدن چھپا ہوا ہونا اب اس میں بلا بتر کے چمکیاں بھی جالاں بھی پھولاں بھی بوٹے بھی واہ اوپر سے نیچے تک پچاس رنگا بھی اوپر کا ٹکڑا الگ نیچے کا ٹکڑا یہ भी کیا ہے کیا تو ہے کیا اللہ معاف کرے غیروں کے سامنے है مذاق ہو گیا ہے सही پردہ یاد رکھو سہی بھی بولتا ہوں درد سے بولتا ہوں مذاق ہو گیا ہے ایک چکارا پن ہو گیا ہے ادھر ٹکڑا ادھر ٹکڑا ادھر چھوٹا یہ پن لگ کر ادھر کلر کا یہ پن لگ کر اللہ دین کی نشانیوں کا مذاق مت اڑاؤ برقع دین کی نشانی ہے آج حجاب کے سلسلے میں کتنی بڑی آزمائش آئی بولو ہماری قوم پر ابھی بھی آزمائش ہے اس کو مذاق نہیں بنانا آپ لوگ سمجھتے رہیں گے ہم ویسا کیا بھی سوچتے نہیں نہ حضرت کر کر بہت اچھی بات ہے لیکن آج بول رہا ہوں سمجھو برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے سیدھا سادہ ہونا چاہیے پورے بدن کو چھپانے والا ہونا چاہیے اندر کے جو کپڑے ہوتے ہیں جو لباس ہوتا ہے اس کو ڈھانکنے والا ہونا چاہیے یہ ہے اصل برقع اب اتنا برقعہ ایسا ہو گیا نہیں دیکھنے والے غیرانسی بھی دیکھتے ہیں اللہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت بری بات ہے اللہ سمجھ سے ہی سمجھتا فرق تو ہم ایسی حرکتوں کی وجہ سے خود پریشان ہو رہے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا اثر ہوگا کیا کہ سایہ ہوگا کیا کہ چھوک ہوگا یہ ہمیں خود پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اب وہ بریانی بھیجتے تو پہلے زمانے کولسا رکھ کو بھیجتے تھے وہ بریانی میں کیا کہتے ہیں جنہ جنا ان کی غذا نا اس کے واسطے کیا تمہیں پیچھے پڑ جائیں گے گھر کو اس کا توڑ گھر کو بڑے لوگ کو معلوم رہیں گا کی حضرت کول ساگین رکھ کو بھیجتے تھے خیر ویسا ویسا گھر میں آرس نوشو آئے تو اس سے پہلے داخل ہونے دیتے نہیں ہلدی کا پانی وہی ہے وہ اتار کو گلی میں بہاتے تھے وہ ابھی ہے شاید نہیں نظر اتارنے کا طریقہ ہلدی کا پانی مسلمان جا کو غیرنگ سکا اتاریں گے ہلدی کیونکہ کی وہ سامعار اتارے سکا وہ ہلدی کا پانی اس میں مرچی ڈال کو ہلدی ڈال کو کولسا ڈال کو اتارنے کا ویسا کہ بھی طریقہ نہیں ہے پڑھنا گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا سمجھ گئے راستے میں حفظ امان کی دعائیں کرتے ہوئے جانا گھر پہنچے تو دعا پڑھ کر بسم اللہ بول کر سیدھا پیر رکھ کر اندر داخل ہونا اللہ معینہ نسل خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و اللہ خرجنا و اللہ ربینہ توقع ایسی دعائیں پڑھ کر بسم اللہ بول کر اندر جانا वो हल्दी का पानी उतार को ले जाए गली में फेंकना नहीं तो खड़ा को झाड़ू का ले लगा को नजर उतारते अब ऊपर से नीचे तक फेर को थूको थुँ, जाको उसे अंगार में जलाते कहते वो कितना फटफट फटफट कर को जलता है कि उतनी नजर टूटी सकती है क्या तरीका यसुवी नजर की दुआए हैं बाकायदा वो पढ़ो माशा अल्लाहता ला बिल्ला अपने बच्चों पर नजर की दुआ पढ़ो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पिना को बाहर ले जाते ना उससे पहले सोच लो अल्लाह की हिफाजत अल्लाह की पनाह के लिए दुआएं पढ़ लो माशा अल्लाह अता ला बिल्ला पढ़ो वैसे ही बीस पर नवा पारा उनतीसवां ट्वेंटी جہاں پاؤ پارا ہے وہاں دو آئے تھے ہی وہیں اکاد الزی نہ کَفرو لہ ازلقو نہ و ذکر و یقون و نہ مجنون ذکر اللہ یہ آئے پڑھ کر بچوں پر دم کرو لے جانے سے پہلے کسی کے آنے سے پہلے بچوں کی حفاظت کے لیے نظر کی دعائیں پڑھو یہ کرنے کا کام ہے یہ کرے نیسو اسے ویسے کپڑے پہنالو کو جا کر پریشان ہو لگ کر یہ ہوگا وہ ہوگا بچے کو ایسا ہوتا ویسا ہوتا تو بولنے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے انسان جب کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے بسم اللہ بولے تو شیطان ہٹ جاتا ورنہ وہ بھی شریک ہو جاتا ویسے ہی میاں بیوی کے خاص اوقات میں اس کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ورنہ پھر شیطان کا اثر بھی اس میں رہتا اولاد پر یہ چیز اثر کرتی تو یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت سے مہربانی سے ہم کو بتا رہے ہیں یہ کام کر لو یہ دعائیں پڑھ لو حفاظت ہوگی تمہاری اسے بھول جاتے دنیا کے کاما کرنے کے کاما نہیں کرتے نہیں کرنے کاما کرتے تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے تو یہ ہمارے کو معلوم نہیں چلتا اس کے لیے ہم اپنی حفاظت کی تدبیریں کرنا اصل دعاؤں کا اہتمام کرنا اللہ سے پناہ مانگنا اللہ سے حفاظت مانگنا اب کیا تو بھی ہوگا تو عامیلان کا چکر شروع ہوتا انہوں دیکھتے دور سے چاہتے ہی تمہیں پریشان معلوم ہوتے نہ ہوتے ہو پریشانی کی چیز کیا تم نے کیسا کیسا کی ہوتا نہ تو ہو کیسا کیسا کی ہوتا تو انہوں ایک دو باتیں بولنے کی دریا ہو برابر حضرت بول ڈالے کیا ہے کہ کی وہ بول ڈالے اب انہیں کیا کہتے سترہ نیمبو لاؤ گتے کہتے کہتے انڈے لاؤ گے کالی مرغی لاؤ گے شروع وہاں سے چکر شروع ہو جاتا اس لیے میری ماں اور بہنیں ان چیزوں کا خیال رکھو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو قرآن حدیث میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خیر خواہی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کو بیان کیا تو اس لیے مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دین تنہائی میں رہتے ہوئے باہر جاتے ہوئے بچوں کو لے جاتے ہوئے ان سب دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ حفاظت سے رہیں گے اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کس کی حفاظت ہے تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے آج یہی بات ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں بلا بدتر انہیں کیسے کپڑے نکالا کی ویسے کپڑے پہنا لیتے انہیں کیا چیز نکالا کہ وہ چیز ہم استعمال کر لیتے گو گلی کے ارے اللہ کے نا فرمانوں کے طریقوں کو اپنا لیے اللہ کے فرما برداروں کے طریقے کو چھوڑ دیے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیے پھر پریشان ہوتے رہے تو کون ذمہ دار ہیں بولو اس لیے میری ماں اور بہنیں سنو ہم مسلمان ہیں ہم غیر پروردگار ہمارا اللہ ہے ہمارے نبی ہمارے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان خود ان کی جو تعلیمات ہیں اسی میں سراسر دنیا اور آخرت کی کامیابی है اس दुनिया دنیا کے باندرے طریقے بھی باندر نخرے بھی باندرے لباساں بھی چکار لباساں بھی سب چھوڑو کب تک ایسا خود پریشان ہوتے پیسے خرچہ کرتے یہ کرتے وہ کرتے بجائے اس کے الوقاعت خیر من العلاج بولتے پرہیز علاج سے بہتر ہے پروینشن بولتے اس لیے پہلے ہی سے ہمیں حفاظت کر لیے تو پھر جانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے ادھر ہسپتالوں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا آخرت کی سلامتی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے تو بولنا یہ ہے کہ رمضان میں ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے اور برائی سے پیچھے رہنا والا بنائے ہم سب کو اللہ تعالی اس رحمت اس رمضان کی خیر و برکت نصیب فرمائے واخر داوانان الحمد للہ شریف پڑھیں اللہ مصلی علیہ سیدنا محمد والٰ عل محمد نامحمد وبارک وسلم اللّہ مسل علیہ سید نام محمد وِل سید نام محمد وبارک و سلم اللّہ سل <serving> على علیہ سید نام محمد ولیٰ علیہ سید نام محمد وبارک وسلم وس اللہ حسم اللّہ نیم الوکیل حسم اللّہ نیم الوکیل حسم اللّہ نعم الوکیل حسمن اللّہ نعم الوکیل حسم اللّہ امروکیل حسم اللّہ امروکیل اللہ وسلی علیہ سید دن محمد ولاٰ علیہ سکد محمد وبارک وسلم اللّہ مسلی علیہ سید دینا محمد ولا علیہ سکد نام محمد وبارک وسلم اللّہ مسلی علیہ سید دینا محمد ولا علیہ سید نام محمد وبارک وسلم یا خفیلفی ادرک نیب لطفق القفی یا خفی لطفی ادرک نی بلطف الخی یا خفی لطفی ادرک نی بلطف الفی یا خفیفی یا خفی ادرک نی بلطف لطف ادرک اللهم بلطف اللہ دینا محمد آل نا محمد وبارک وسلم علی سیدنا محمد وعلى عل سید نامحمد وسلم اللہم صلی علی صلی علی سجدنا محمد ولا عل محمد وبارک وسلم يا باقي انطل باقی يا باقي انطل باقی يا باقي انطل باقی یا باقی انطل باقی یا باقی انطل علیہ سید محمد والا علیہ محمد وبارک وسلم محمد محمد محمد محمد اللّہ وصلی علیہ سکی دن حمبت ول علی سکی دن وبارق وسلم اللہ وسلی علیہ سکی محمد حمبت الا علیہ سکد نامد وبارق وسلم لاؤ لا ولا اللہ بل بالله لا ولا اللہ بل بالله لا پوت اللہ بلّہ لا لا پوتٰ اللہ بلّہ لا لا اللہ بلّہ اللّہ وصلی علیہ سیدہ محمد وال عل سکد محمد وبارک و سلیم اللّہ وصلی علیہ سکدینا محمد و الع عل سکد نا محمد وبارک و سلیم اللّہ وصلی علیہ سکدین محمد وال عل سکد محمد وبارک وسلم لا اللہ اللہ انتصب حلق ان كنت من لا اللہ انتصب الندالمین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد, محمد, آل محمد وبارك وسلم اللهم صل محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہم وسلی علیہ سے محمد علیہ سید محمد وبارک وسلم یا ہیو یاق یوم يا کا استغیث یا ہیو یاقیوم برحمتی کا استغیث یا ہیو یاق یوم برحمتی کا استغیث یا ہیو یاق استغیث یا ہیو یاقیوم برحمتی محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل محمد وعلى آله سيدنا وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اناہ و ع و ع لیلہی و عنا دینا محمد اللہ <سؤال> محمد عن عل سیدہ محمد وبارسل اللہ مسلی علیہ سیدہ محمد عنہ علی سید محمد وبار اللہ علیک الدینہ اللہ علی الدین اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی الدینہ اللّہ مسلی محمد على آل سيدنا محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين, والله ولي المؤمنين اللّہ علی المین علیمن اللّہ علی المین المؤمنين صلی على سید محمد وعلى سید محمد وبارک وسلم اللّہ علیہ سید محمد ولا عل سید محمل وبارک وسلم اللّہ صلی علیہ سید محمد ولا علام وبارک وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائق کو عطا فرمائے ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے سکون سے بیٹھیں آرام سے نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اندھیرے داغ دھبے یہ سب نکل رہے ہیں حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک کالا نقطہ پیڑ جاتا ہے اور ایک گناہ کرے تو اور ایک دھبا اس طریقے سے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اب دل کو کیسے دھویا جائے کپڑے کو صابن سے دھوتے اور فلاں چیز کو فلاں سے دھوتے دل کو کیسے دھوئیں تو اس کو بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے دل دھلتا ہے تو ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے تو رحمت جب آئے گی تو ظلمت اور اندھیرا داغ دھبا دل سے نکل رہا ہے اس گمان کے ساتھ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھ رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں تو ہم اس گمان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرا دل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ کہہ رہا ہے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں اللہ <coughs> اللهم لا اله الا الله سبحان ربي الا لله ولا الحمد وافرمان اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وايلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لذق البنا تنا وحب النادُن کا رحمہ لا, انك انت لا اله الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللّہ رب الرشیم والحمد للہ رب العلوم نسل الکمودی بات رحمتقمہ من متمن بر برسلام من کُل عصم لا تدا لنا ضمبن اللہ غفرتا ولا همباً الا حمبن ولا فردطا دینن اللہی ولا مرضن اللہ شفیطہ ولا بلان اللہ دفاتہ ولا حج من ہوائی جنیا ولاخرٰ هي و لنا صلاح اللہ کزیتا و یََسر طا یا اور ويا و یا ويا الکرمین و یا ذلقوۃ المتین و رحم المساکین اے اللہ آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاح کار ہیں نااہنجار ہیں اللہ اقراری مجرم ہے اللہ اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے اللہ اقرار ہے اللہ اور آپ کی عطاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ اللہ ہمیں ہمارے خطاوں کا بھی اعتراف ہے اللہ اور آپ کی آتاؤں کا بھی اعتراف ہے اللہ اللہ ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ اور آپ سے بڑی معافی ہوئی ہے اللہ آپ نے ہم کو بہت معاف کیا ہے اللہ بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ چھوٹے بڑے جان کر انجانے میں دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں مجمعے میں اللہ جو یاد ہیں جو کر کے بھول گئے ہیں سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ, دیجی اللہ, دیجی اللہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اللہ آپ کی رحمت تو ہیلے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاف کرتی ہے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ آپ کی بارگاہ میں حد پھیلائے ہوئے ہیں اللہ مرد بھی ہیں اللہ عورتیں بھی ہیں اللّہ بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اے اللہ اہل علم بھی ہیں حفاظ کرام بھی ہیں علمائے الزام بھی ہیں آپ کے دائی دین کے دائی بھی ہیں آپ کے شہدائی بھی ہیں اللہ کسی کے آمین تو آپ کو پسند آتی ہوگی اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ ہم سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما دیجیے اللہ معافی کے فیصلے قرما دیجیے اللہ یہ رحمت کا اشرہ چل رہا ہے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت یاطا فرمائیے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں اللہ ہمارے آپ ہمارے لیے آپ ایک ہی ہیں اللہ اگر آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے کہ اللہ اللہ محرومیت سے بچا لیجئے متروجیت سے بچا اپنی محبوبیت عطا فرمائیے اپنے نیک بندوں میں ہم کو شامل فرمائیے اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے اللہ ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے اکابر ہمارے مشائق اے اللہ سب کی لفظشوں کو درگزر فرمائیے اللہ درجات کو بلند فرمائیے اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائیے اللہ جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اللہ ان کو غریب رحمت فرمائیے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے اللہ کرم فرمائیے اللہ فضل فرمائیے اللہ بہت کمزور ہے اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں دینی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اللہ مضبوط ایمان عطا فرمائیے اللہ سچا یقین عطا فرمائیے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائیے عمدہ اخلاق عطا فرمائیے اللہ آپ کی محبت عطا فرمائیے آپ کا تعلق عطا فرمائیے اللہ ہر برائی سے پیچھا چھڑائیے ہر گناہ سے ہم کو بچائیے اللہ جسمانی اعتبار سے صحت سلامتی عطا فرمائیے بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ بڑی بڑی بیماریوں میں ابتلا ہے اللہ جوان بچے بچیاں بڑی بڑی بیماریوں میں ابتلا ہے اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ خطرناک قسم کی بیماریوں میں ابتلا ہے اللہ علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے تو علاج کے لیے سہولتیں بھی نہیں ہیں اللہ ترستے ترستے رہ جاتے ہیں اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ آپ نے ایک ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ اللہ بیماری کی نعمت کے بدلے صحت کی نعمت عطا فرمائیے اللہ تنگ دستی کے بجائے خوشحالی کی نعمت طا فرمائیے اللہ ہم آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہے اللہ قرض سے مرد سے بچائیے اللہ قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ جوان بچے بچیوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ, اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ اے اللہ اولاد کے دکھ دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ اے اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لئے کہا ہے لکھا ہے جن کا حق ہے جو متوقع ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے بہت سے لوگ روحانی اعتبار سے پریشان ہیں اللّہ اللہ سب کو وبا سے بلا سے بچائیے سہر سے زہر سے بچائیے بھوت پری کے اثر سے بچائیے اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ حاسدین کے حسد سے بچائیے اللہ مسجدوں کی مدرسوں کی مکدبوں کی مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ جمیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ اللہ ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائیے اللہ ایک کریم ہمارے منصوبوں کو پورا فرمائیے اللہ اے اللہ ہماری مسجد کی تعمیر کو خیرآفیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائیے اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرمائیے اللہ اس کی خود کفالت فرمائیے اللہ اے اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائیے اللہ یہاں ہر آنے والے کو قبول فرمائیے اللہ تقوے کا نور عطا فرمائیے اللہ اپنا تعلق عطا فرمائیے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ سب کی دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے جتنے شروع سے پناہ مانگی ہیں اللہ اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی وہ صلی اللہ علیہ خیری قلطی محمد و آج ہی واصبتمعین